نورمزی جلد چار صفحہ دو سو سات حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینسٹھ حضرت سیدنا ابئی جبنی کاب رضی اللہ تعالی عنہوں نے بارگاہ سال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کثرت درو تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارا ہو جائے گا دروپ پاک پڑھیے الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وبارک وسلم بیٹھے بیٹھے اسلام پھاری اور مدنی چینل کے ناظرین فیضانِ آشرائے مغفرت جاری وساری ہے مغفرت کے دھڑا دھڑ پروانے تقسیم ہو رہے ہیں کاش ان مغفرت یافتگان میں ہم بھی شامل ہو جائیں ماہ رمضان کا پہلا آشرا عشرائے رحمت ہے دوسرا عشرائے مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے تو اشرائے مغفرت چل رہا ہے تو مغفرت کے جو اسباب والے اعمال ہیں ان کا اس سلسلے میں ذکر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کھلانا پلانا یہ بھی سبب مغفرت ہے آئی ایس میں میں آپ کو ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں چنانچہ اترغیب و ترحیب میں ہے حضرت ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں تاج عرب ارب و عجم شہن شاہ امن سراپجود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار راہب تھا تارق الدنیا گوشہ نشین اس نے اپنے عبادت خانے میں ساٹھ سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی ایک بار بارش ہوئی زمین سرسبز ہو گئی اس راہب تاریخ الدنیا نے عبادت خانے سے سر باہر نکالا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آیا سوچا کیوں نہ میں عبادت خانے سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں نہیں کیوں مزید اضافہ کروں ایک یا دو روٹیاں لے کر وہ اپنے عبادت خانے سے باہر آیا اس کی نظر ایک عورت پر پڑی اور معاذ اللہ اس عابد نے اس عورت سے منہ کالا کیا پھر اس جرم بدکاری کے جرم سے اس کو خوف لاحق ہوا اور اس پر غشی تاری ہو گئی ہوش میں آنے کے بعد نہانے کے لیے یہ راہب ایک تالاب پر پہنچا وہاں ایک سائل نے ایک فقیر نے ایک منگتے نے اس راہب سے سوال کیا اس راہب نے اس فقیر کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی دونوں روٹیاں لے لے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مادی چینل کے ناظرین رب کی رحمت دیکھیے انتقال ہوا اس کی ساٹھ سال کی عبادت اور بدکاری کا وزن کیا گیا بدکاری کا گنا ساٹھ سال کی عبادت پر حاوی ہو گیا بڑھ گیا اب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں فقیر کو دی جانے والی ایک یا دو روٹیاں رکھی گئیں تو اس کی یہ نیکی اس کے گناہوں سے بڑھ گئی اور اس راہب کی مغفرت فرما دی گئی سحان اللہ گناہوں سے بھر پور نام ہے میرا مجھے بخش کر کرم آئی لائی مجھے باکش دیکھے کرم کرم آئی لائی مجھے باش دیکھے کرم آئی لائی تو مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بہترین کام ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مغفرت کی امید ہے مغفرت کے معنی کیا ہے آئیے میں آپ کو ارض کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مغفرت کے معنی ہے عذاب کو اٹھا لینا آپ نے سنا ہوگا کہ مغفرت مغفرت یا اللہ مغفرت فرما تو مغفرت کے معنی کیا ہے مغفرت کے معنی ہے یاد کر لیجئے عذاب کو اٹھا لینا رحمت کا کیا مطلب ہے رحمت کا مطلب ہے ثواب عطا فرمانا اف کیا معنی ہے اف کے معنی ہیں گناہوں کو مٹا دینا کھانا کھلانے والا کام بہت اچھا ہے حضرت عبداللہ اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام اچھا ہے یعنی اسلامی کاموں میں کون سا کام اچھا ہے فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے شخص کو سلام کرو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس عدیز کی شرح میں فرماتے ہیں سلام صرف اسلامی رشتے سے ہو کاروباری یا دنیاوی تعلقات سے نہ ہو خیال رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوابات سائل کے سوال کے حال کے مطابق ہوتے تھے اسی لیے اس سوال کے مختلف جواب دیے کسی سے فرمایا بہترین عمل نماز ہے کسی سے فرمایا جہاد ہے یہاں فرمایا بہترین عمل کھانا کھلانا سب کو سلام کرنا یعنی تیرے لیے یہ دو کام بہتر ہیں مٹھے بٹھ میٹھے اسلام بھائیو مدین مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرما دیا ہے عشرہ مقصد چل رہا ہے اور ماہ رمضان میں جو خوش نصیب کسی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے اس کے لیے بھی مغفرت کی بشارت ہے چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکات ہم نے فیضان سنت جو آپ کی بہت ہی عظیم کتاب ہے اس میں تیسرا باب ہے فیضان رمضان اس میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ جو اس میں یعنی رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور افطار کرانے والے کو ویسا ہی سوا ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو عرض کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے فرمایا اللہ تعالی یہ سواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے یا ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے ہاتھ سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین بڑے اچھے اسلام بھائی ہیں وہ بڑے سعادت مند ہیں جو روزہ داروں کو افطار کرواتے ہیں ماشاء اپنے گھر کے اندر افطار کے اجتماعات کرواتے ہیں مسلمانوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں مگر یہ یاد رہے اس میں نماز مغرب اگر کوئی شریع عذر نہیں تو مسجد میں با جا کے پڑھنی چاہیے وہیں جماعت نہیں کروانی چاہیے اسی طرح آج کل سیلاب زدگان کا سلسلہ ہے بےچارے آزمائش میں آئے ہوئے ہیں تو ان کو کھانا کھلائیے ان کو سحری کرائیے افطاری کروائیے انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی جو موتقفین ہیں ان کے لیے سہری افطاری کی ترکیب بنائیے مساجد میں افطاری کا سامان وغیرہ بھجوائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے ہو سکتا ہے یہ عمل قبول فرما کر ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیں حضرت سینا وہ رضی اللہ تعالی فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل باغ ہو جاتا ہے میری آنکھوں کو قرار ملتا ہے یا رسول اللہ مجھے ہر چیز کی خبر عطا کیجیے فرمایا ہر چیز پانی سے بنی ہے عرض کی اس چیز کی بھی خبر جس پر عمل کر کے جنگل میں جا سکوں فرمایا کھانا کھلاؤ سلام کو پھیلاؤ سلا رحمی کرو یعنی اپنے قریبی رشتہ سے اچھا سلوک کرو ماں باپ بہن بھائی خواب پھپھی ماموں چچا تایا نانا دادا نانی دادی قریبی رشتے بالخصوص خونی رشتے جو ہیں رات میں ماس پڑھو جب کے لوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے سبحان اللہ وہ تو نہایت سستا سودا بے چرے جنت کا ہم مفل کیا چکا اپنا کھانا کھلاؤ سلام کو پھیلاؤ سلا رحمی کرو رات کو نماز پڑھو لوگ سوئے ہوئے ہوں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے والی کے کوثر جنت مصطفیٰ جان رحمت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے درچے ہیں جن کا ظاہر اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے ٹرانسپیرنٹ جیسے شیشے میں اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے تو حضرت ابو مالک اش رضی اللہ تعالی نے جنت کے دریچے کس کے لیے ہیں فرمایا جو اچھی بات کہے کھانا کھلائے کھڑے ہو کر یعنی نماز پڑھے رات جب جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ حنان اس کی شاعر فرماتے ہیں جنتی دریچے ان لوگوں کے لیے جن میں چار سفار جمع ہوں ہر مسلمان دوست یا دشمن سے نرمی سے بات کرنا کفار سے سخت کلامی بھی عبادت ہے مفتی صاحب فرما رہے ہر خاص و عام کو کھانا کھلانا اس میں مشاہد کے لنگوں کا بھی ثبوت ہے بعض بزرگوں کے ہاں چرندوں پرندوں کو بھی دانہ پانی دیا جاتا ہے وہ طعام عام کو بہت عام کرتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو تیجے کے موقع پر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں میں پر برسی پر گیارہویں شریف بارہویں شریف بزرگان دین کے لنگر کرتے ہیں وہ کتنے ساد مند ہیں کہ انہیں مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی سعادت حاصل ہوئی حضرت حمزہ بن سحیب علی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے حوائد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے سحیب سے فرماتا تمہارے اندر کھانے کے معاملے میں بے عدیل عرض کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو کھانا کھلائے جابی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم رب صلی اللہ رحمت میں سے ایک سبب نادار مسلمان کو کھانا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ و بحر و بر رسول اللہ صلی اللہ نے تمہارے سب کا شدہ کھجور اور اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے کہ تم میں اپنے خلاف ملا پار کے برابر پر پا... پا... پا... مر مٹے پا... پا... ہوں میں تھی خود سنا اور ختم ہونے والے نے سر اور جنرل کو پانی ماہ رمضان ہے خوب محبوب صلی اللہ وسلم کی شفاعت کے ان انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اس عرب کے دیہاتی پر قربان جائیے انہوں نے اپنے ایمان افرود تک آنے والے آکاش علیہ وسلم کے غلاموں کے دلوں کو تسکین اور راحت بخشی کہ جو کہ غائب ہے اور ان صحابی کے, اس سوا کے دو سوالوں کے, سوا کے جوابہ دیے گئے ایک یہ کہ تعلیم وہی دیتا ہے جو علم رکھتا ہے علم تعلیم وہی دیتا ہے, علم رکھتا ہے اور معلوم ہوا سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے لکھے قربان جائیے سرکار صلی اللہ تعالی کے جواب کے فارمولہ اور کیا دیا؟ میں صحابی تصدیق کرتا ہوں کہ میں کے بارے میں جانتا ہوں جنت میں داخلے کے اسباب کے بارے میں بھی جانتا ہوں حضرت عبداللہ بن احمد ردی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ بھائی کو کھلا کر سیر کر دے پلا کر سیر اللہ سے جنم سے سات خندگوں کے فاصلے سے مزید دور فرما دے گا جبکہ ہر خندق کی مسافر ہر تر جگر یعنی ہر کی شکم ساری افضل صدقہ فرمایا گیا اللہ صلی اللہ تلم فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ بھوکے کے قید کرے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے گا اللہ تعالی اسے بروز قیامت جنت پھل کھلائے جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے گا اللہ تعالی اس پر اسے بروز قیامت مہر کی ہوئی نتری شراب پلائے گا پاکیزہ شراب تہورا اور جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے جنتی شاخ پہنائے گا سبحان اللہ <سلام> گدا بھی مزے ہے پھول میں کی دعوت کا خدا دن خیر کی کی کی دیعت دیعت کا امین علی صلی اللہ تعالی علی محمد علی وبی وبارہ حضرت جعفر عبدی اور حسن سے مروی ہے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اورجل اپنے بندوں میں سے کھانا کھلانے والوں کے ذریعے اپنے فرشتوں کے ہاں فخر فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھانا کھلانے والے کتنے مقبول ہیں تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں پڑوس میں اگر کوئی غریب رہتا ہے اپنے کھانے میں سے اسے بھی کچھ بھیجا کریں مسجد مدرسہ قریب ہے تو امام صاحب خادم عام طور پر یہ غریب ہوتے ہیں جنہیں بھی کھانے کے لیے کچھ بھیج دیا کریں جامعت المدینہ کے طلبا کے لیے کھانے کا راشن بھیج دیں جن کو اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ یہ مسلمان یہ تو علماء ہے اور عام مسلمان سے اگر کوئی حافظ عالم اگر کھائے گا تو آپ کو اس کا ثواب زیادہ ملے گا دیکھیں کھانا کھانے سے توانائی حاصل ہوتی ہے اب اس توانائی سے جو نیکی کرے گا اللہ رحمت سے امید رکھیں گے اس میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا سبحان اللہ علماء اگر کھائیں گے وہ علم دین سیکھیں گے سکھائیں گے تو ہمارا عجر و ثواب ان شاء بڑھ جائے گا تو ماہ رمضان ہے خوب مسلمانوں کو کھلائیں پلائیں اشرائے مغفرت ہے تو مغفرت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے آپ نے راہب کی بخشش اور مغفرت کا سنا کہ سات سال کی عبادت اس کی بدکاری کی وجہ سے زائل ہو گئی مگر اللہ کی راہ میں ایک یا دو روٹی جو اس نے دی تھی اس کے سبب اس کی مغفرت ہو گئی کھانا کھلانے کو بہترین کام فرمایا گیا کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے جنت کے خوبصورت دریچے ان کے لیے ہیں جو مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں نادار مسلمانوں کو کھانا کھلانا اسباب رحمت میں سے اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی ضیافت کا اہتمام کرنا ضروری نہیں جو اللہ نے دیا اس میں سے حسب توفیق آپ دیجئے چاہے معمولی کھانا بھی ہو وہ بھی پیش کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھیں گے وہ اسے قبول فرمائے گا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ فلاں عمل کا کتنا ثواب ہے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارہ کو قبول فرما لے تو اس کی کوئی حد نہیں کیونکہ جو کام اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ معمولی تھوڑی اور وہ اسلامی بہنیں جو بچوں کے ابو کے حکم پر کھانا تیار کر کے راہ خدا میں دیتی ہیں وہ بھی سعادت مند ہیں کہ ان کے لیے بھی اس میں حصہ ہے سبحان اللہ بھوکے کو کھانا کھلانا جیسے کہ پہلے ارض کیا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں مسلمانوں کو کھلانے پلانے کی خوش دلی کے ساتھ اب ایسا نہ ہو کہ ہم وہ جو پیٹ بھرے ہیں ان کو تو دعوت کے لیے بلائیں جیسے کہ عام طور پر ولیمے کی دعوت ہوتی ہے تو جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بلاتے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو کون بلاتا ہے یا انہیں اس وقت دیا جاتا ہے جب کھانا بچ جاتا ہے کہ چلے خراب ہوگا آپ اس کو دے دیں اس طرح نہیں بہترین کھانا دینا چاہیے پہلے سے دینا چاہیے ٹھیک ہے بچاؤ بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم فریش دیں اور جب کوئی دعوت کریں تو اس دعوت میں غریبوں کو بھی بلائیں اس دعوت کو بری دعوت کہا گیا کہ جس میں مالدار اور پیٹ بھرے بلائے جائیں غریب اور مسکین نہ بلائے جائیں اللہ تبارک کو تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں بے حساب بخش دے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے اسلامی بھائی سعادت سمجھتے ہوئے ان عاشقان رسول کی خیرخائیاں کرتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے تو کھانا کھلانا مسلمانوں کو کتنا ثواب ہے کتنے اجر کا باعث ہے ابھی آپ نے سنا تو انعشکار رسول کی خدمت کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ برکتیں پائیں کہ ہاں قافلے والوں کا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے انہیں مدنی مرکز کے دیے ہوئے کے مطابق اپنے کھانے کا انتظام خود کرنا چاہیے اب دیکھیے کہ جوش ایمانی رسالے میں امیر لسنت نقل کیا ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں داو اسلامی کا مدنی قافلہ گیا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی تو قافلے والوں نے انکار کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمۃ اللہ علیہ کمی کی خام زیارت بھی ان کے حکوم پر میں آپ کو خیر خائی کا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ تو یہ کتنا دیکھیں کیسا برکت والا کام ہے کہ اللہ والے دنیا سے گزرنے کے بعد وجود بھی اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں خیر خیری کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور بے حساب جو بخشے جائیں گے اس ماہ رمضان میں ان میں ہمیں بھی شامل فرما لیں تو اتار کو بے سبب بخش مالا سگار کو بے سبب بخش مولا سگے سار بے سبب بخش مولا کرم, کرم کر کرم کرے کرم یا کرم <کر> <کر> <کر> <ا الیلی> امین بجا ہند نبیل <جل> امین صلی اللہ تعالی علیہ والی